شرو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اللہ کو مچہ قادل کل شو سالمون تم چل شو سالمون کلون یقین لترون ثم لترون ها عين ثم عن لوگو تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے خبریں جا دیکھی دیکھو تمہیں انقریب معلوم ہو جائے گا پھر دیکھو تمہیں انقریب معلوم ہو جائے گا دیکھو اگر تم جانتے یعنی علم ال رکھتے تو غفلت نہ کرتے تم ضرور دوزت کو دیکھو گے پھر اس کو ایسا دیکھو گے کہ عین ال آ جائے گا پھر اس روز تم سے شکریہ نعمت کے بارے میں پرسی